بسم اللہ الرحمن اسمرحم الحمد اللہ نصر صدع وعز نسر عدد الاحزاب و حضم والسلام وحد من لا وسلام اباد میرے محترم بھائیوں دوستو مجاہد ساتھیو السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وصطب و مصعب صور حفیظ اللہ کی کتاب دعوت المقامہ السلامیہ یعنی عالمی جہاد سے ہمارا درس پہلی فصل کے تیسرے نقطے میں جاری ہے تیسرے نقطے کا عنوان ہے تسلط في حیات المسلمین یعنی مسلمانوں کی زندگی پر کفار کا قبضہ اور مسلمانوں کی زندگی کے مختلف پہلووں پر کفار کا کنٹرول اس عنوان کے تحت استاذ نے پانچ نکات ذکر کیے ہیں جن میں سے تین نکات کا درس ہو چکا ہے آج چوتھے نقطے پر ہمارا درس انشاءاللہ شروع ہوگا چوتھے نقطے کا عنوان ہے الحتلاسکری المباشر وغیر المباشر لکھا بلاد العالم دلام الاسلامی عالم اسلام کے تمام ممالک پر کفار کا بال واسطہ یا بلا واسطہ فوجی قبضہ اس عنوان کے تحت استاد محترم یہ بیان کر رہے ہیں العالم الاسلامی الیوم محتل من قبل مختلفی انواع الكفار من الیہود و سلیبین و الہندوس اما الم الحدین و الوسنین اماں مباشرتاً اما غیر مباشرہ آج عالم اسلام کفار کی طرف سے مختلف قسم کے کفار کی طرف سے چاہے وہ یہودی ہوں سلیبی ہوں ہندو ہوں اللہ کو نہ ماننے والے ہوں یا بت پرست ہوں بدھسٹ وغیرہ ہوں ان کی طرف سے عالم اسلام پر قبضہ ہے اور یہ قبضہ دو طرح کا ہے بل یا بلا ڈائریکٹلی ان ڈائریکٹلی دونوں طریقوں کا قبضہ مسلمان ملکوں پر کفار کی طرف سے موجود ہے مثال کے طور پر وہ ممالک جن پر بلاواسطہ کفار کا قبضہ ہے ان میں سے چند ایک کی مثال ہم دے دیتے ہیں پھر بعد میں عبارت آپ کے سامنے پڑ لیں گے یہود کی طرف سے فلسطین کے بہت سارے علاقوں پر قبضہ ہے سلیبیوں کی طرف سے افغانستان اور عراق پر قبضہ ہے امریکی وغیرہ جو ہیں اور ہندوؤں کی طرف سے کشمیر پر قبضہ ہے اور بدھسٹوں کی طرف سے برما و اراکان مشرقی ترکستان وغیرہ پر قبضہ ہے بدھسٹ یہ کمیونسٹ بھی ہو سکتے ہیں بدھسٹ یہ ڈیموکریٹ بھی ہو سکتے ہیں اس لیے کہ ان کا دین یہ ہے کہ عبادت کے لئے الگ عقیدہ ہے اور حکومت کے لئے الگ عقیدہ بات سمجھ میں آ رہی ہے سیکولرزم کا خلاصہ کیا ہے کہ دین و دنیا الہدہ علا علاحدہ ہے تو اس لیے کوئی بڈسٹ وہ ڈیموکریٹ بھی ہو سکتا ہے کوئی بڈہسٹ وہ فاشسٹ بھی ہو سکتا ہے کوئی بدھسٹ وہ کمسٹ بھی ہو سکتا ہے لیکن ہیں سب بڈہسٹ چائنا اور چائنا کی جو پٹی ہے جو کفار ہیں یہ سب کے سب بڈسٹ ہیں تو بڈسٹوں کی طرف سے چائنا بڈسٹوں کی طرف سے مشرقی ترکستان پر بلا واسطہ قبضہ ہے کہ وہ خود وہاں پر حکومت کر رہے ہیں برما کے بڈسٹوں کی طرف سے اراکان پر ان کا قبضہ ہے بلا واسطہ خود وہاں پر موجود ہیں یہ اور بل واسطہ قبضہ تو اس کے لئے کسی مثال کی ضرورت نہیں ہے عالم اسلام کے تمام ممالک کفار کے قبضے میں ہے بل واسطہ کہ وہ لوگ خود وہاں موجود نہیں ہیں حکومت پر لیکن ان کے ایجنٹ ہمارے اور آپ جیسے ناموں کے ساتھ موجود ہیں کوئی عبدالکریم ہے کوئی عبد الشکر ہے سمجھ میں رہی یہ بات کوئی نواز شریف ہے کوئی حسینہ ہے کوئی ملک عبداللہ ہے تو کوئی ملک عبد امریکہ ہے کوئی ملک عبد ہے یہ سب کے سب موجود ہیں نام ان کے مسلمانوں جیسے ہیں لیکن ہیں وہ لوگ کفار کے ایجنٹ اب ہم عربی عبارت کو پڑھ لیتے ہیں فبقہ ان کے فیرا تحت تخت الختلا المباشر کل فلپین و اجزا امین و بورما و اجزاء من الہند و کشمیر و ترکستان شرقیہ و المخاطعت السلامیہ فی روسیہ و القفقاز و شیشان و البلقان و فلسطین و اجزا بلاد الشام و بقع من المغرب الاقسا و العراق اخیراً ولاس آخر میں عراق پر بھی قبضہ ہو چکا ہے ان کا دو تین میں استاذ نے 2004 چار میں یہ کتاب مکمل کی ہے لیکن یہ آخری ملک نہیں ہے بلکہ اور بھی بہت سارے ممالک پر ان کا قبضہ ہونے والا ہے اور یہ کوششیں کر رہے ہیں اور استاد نے یہاں پر اپنی سیاسی بصیرت کی منیات پر کچھ پیشنگویاں بھی کی ہیں وہ سوڈان التیب ان قدہ نہ دو یہ علم غیب نہیں ہے یہ سیاسی بصیرت ہے اور سوڈان جس پر قبضے کے بادل مڈلا رہے ہیں اور دو ہزار آٹھ میں تقریباً سوڈان دو حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے جن میں سے ایک جنوبی سوڈان ہے جنوبی سوڈان مسلمانوں کی یہ سرزمین عیسائیوں کے ہاتھ میں دے دی گئی ہے والاشارات اشارات بے ود سوریا و مصر و بقا منجیر طلارم عال القا یہ بھی ان کی پیشیں ہے سیاسی بصیرت کی بنا پر کہ اور کچھ اشارات سوریا اور مصر کے حالات میں بھی نظر آ رہے ہیں بات سمجھ میں با رہی ہے دو چار میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے دو دس کے اطراف میں یہ عرب بہار کے نام سے تمام ممالک میں تاغوتوں کے خلاف احتجاجی مظاہرے ہوئے اور ان کو بھاگنے پر مجبور ہونا پڑا اور نئے تاوتوں نے ان کی جگہ لے لی تو استاد محترم نے یہ بات اس وقت کہہ دی تھی اس لیے کہ سیاسی بصیرت ان کو حاصل تھی تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ سوریا اور مصر کے حالات سے بھی یہ اشارے ملتے ہیں اور جزیرت العرب کے بعض ممالک کے بارے میں بھی اشارے ملتے ہیں کہ یہاں تبدیلیاں آئیں گی یا عرب بہار کے بارے میں بھی ایک بات کا اظہار کرنا ضروری سمجھتا ہوں وہ تعوت جو کہ چالیس سال سے مسلط تھے مسلمان ممالک پر اور ریٹائر ہونے کا نام نہیں لیتے تھے کسی بھی صورت میں پینشن لینے کے لیے راضی نہیں تھے تو ان کے خلاف انقلاب کھڑا کیا گیا اور ان ممالک سے پرانے تاغوتوں کو ہٹا دیا گیا اور نئے تابوت لائے گئے بس اتنا سا فرق ہے اس بات کی تصدیق آپ دیکھ لیں مصر میں انقلاب آیا اور لیبیا کا بھی یہی حال ہے وہاں کوئی اسلامی انقلاب نہیں آیا ہے اور تیونس میں یہ اخوان المسلمون والے آئے ہیں راشد غنوشی جو کہ کہتا ہے کہ شہری نظام ضروری نہیں ہے اللہ اس کا بیان موجود ہے مجاہدین نے اس کے سلسلے میں ویڈیوز جاری کیے ہیں جس میں اس کے پہلے بیانات بھی دکھائے گئے ہیں اور اب کے بیانات بھی دکھائے گئے ہیں اور وہ صلیف صالحین کے عقیدے کی طرف منسوب مجاہدین کے ساتھ بہت ہی برا معاملہ کر رہا ہے اس وقت اس میں راشد خنوشی اور اس کے جو ساتھی ہیں اخوانی یہ ڈیموکریٹ ہیں اور یہ اسلام کے دشمن ہیں اور یمن میں علی عبداللہ صالح اس شیطان کی جگہ پر دوسرا عبد الوہاو پتہ نہیں کیا ہے یہ آیا ہوا ہے سب ایک جیسے شیطان ہے کوئی تبدیلی اس میں نہیں آئی ہے صرف چہرے کی تبدیلی ہے تو یہ عرب بہار ہے یا بخار ہے یہ پتا نہیں ہے اور بخار تھوڑی دیر کے لیے آتا ہے اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے بات ختم ہو گئی ہے کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے یہ بات ہمارے ساتھیوں کو سمجھ لینی چاہیے اور خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے ان سے کوئی توقع کوئی امید نہیں ہے یہ جن ممالک کا ذکر ہوا ہے یہ تمام ممالک نہیں ہیں یہ بطور مثال آپ کے سامنے ان کے نام لیے گئے ہیں ورنا مسلمانوں کے ذہنوں سے تو وہ ان ممالک کے نام تک ابھی مٹ گئے ہیں جو پانچ سو سال پہلے قبضے کیے گئے ہیں مثال کے طور پر ہسپانیہ مثال کے طور پر آدھا فرانس یہ تو ہمارے قبضے میں تھا مسلمانوں کے علاقے ہیں یہ وہ ملک جہاں پر مسلمانوں نے آٹھ سو سال حکومت کی ہسپانیہ وہ ملک آج پانچ سو سال سے کفار کے قبضے میں ہے مکمل حتیٰ کے تقی عثوانی صاحب نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ میں نے بہت سارے ممالک میں ایئرپورٹس اور عوامی مقامات میں نماز پڑھی ہے مغربی ممالک میں کسی نے بھی تعجب ہم پر نہیں کیا لیکن ہسپانیا میں ہم نے ایئرپورٹ میں نماز پڑھی تو لوگ ہمارے ارد گرد جمع ہو گئے کہ یہ کیا کر رہے ہیں یعنی ایک ایسے ملک میں جہاں آٹھ سو سال اسلام کی حکومت رہی ہے وہاں سے اسلام کو اس طرح مٹایا گیا ہے کہ لوگوں کو یہ پتا نہیں کہ نماز پڑھنا بھی کوئی کام ہے اسلام کو اس طرح مٹا دیا گیا ہے اور پانچ سو سال بعد وہاں ایک مسجد قائم کی گئی ہے تو یہ ہسپانیاں ہمارے ذہنوں سے نکل نہیں جانا چاہیے اور یہ جو فہرست آپ کے سامنے بیان کی گئی یہ حتمی فہرس یعنی آخری فہرست نہیں ہے اور بھی بہت سارے ممالک پر قبضہ جاری ہے ان ممالک کے علاوہ اور بہت سارے ممالک وہ ہیں جو کہ بال قبضے میں ہے کفار خود آ کر ان ممالک میں بیٹھے ہوئے نہیں ہیں کفار خود آ کر ان ممالک کو قابو نہیں کر رہے ان کو نہیں چلا رہے لیکن مرتد حکمرانوں کے ذریعے چلا رہے ہیں اور وہاں پر انہوں نے اپنے سرمایہ دارانہ نظام کو مضبوط رکھنے کے لیے اقتصادی اعتبار سے قبضہ کیا ہوا ہے اور آپ کو اقتصاد کے بارے میں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ ایک یہودی کہتا ہے بہت بڑا اقتصاد کا ماہر ہے وہ وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کسی بھی ملک میں مجھے حکومت کی یا کسی منصب کی پیشکش کی جائے تو میں نہ وزارت خارجہ مانگوں گا نہ وزارت داخلہ نہ وزارت دفاع حتیٰ کہ صدارت کی کرسی بھی اور وزیر اعظم کی کرسی بھی مجھے نہیں چاہیے ہاں وزارت خزانہ میری سب سے پہلی ترجیح ہوگی تو اقتصادی اعتبار سے کفار نے ہمارے ممالک کے سرمایوں پر قبضہ کیا ہوا ہے چاہے وہ ملٹی نیشنل کمپنیوں کے ذریعے سے ہو یا ہر قسم کے طریقوں سے ہو اور ہمارے مسلمان ممالک کے مختلف علاقوں میں ان کے زمینی سمندری اور فضائی بیس موجود ہیں ان کی بری فوجیں بھی موجود ہیں بحری فوجیں بھی موجود ہیں اور فضائی فوجیں بھی موجود ہیں بات سمجھ میں رہی ہے اور کافر ممالک کے استخبارات کے ادارے مسلمان ملکوں میں کام کر رہے ہیں خصوصی طور پر سی آئی اے اور ایف بی آئی جو کہ دو طریقوں سے کام کرتے ہیں کھلم کھلا کوئی روک ٹوک نہیں ہے دوسرا طریقہ ہے این جی اوز کے پردے میں ہسپتال اسکول اور دیگر انسانی خدمات کے پردے میں وہ ہمارے ممالک کی ہمارے ممالک کے عوام کی اور یہاں پر ہونے والی تبدیلیوں کی جاسوسی کرتے ہیں اور اس کا جائزہ لیتے رہتے ہیں بات اپ سمجھ میں آ گئی آپ کو کس طرح بلواستہ قبضہ ہے وہ موجود نہیں ہے یہاں پر لیکن ان کے دوست موجود ہیں جو کہ اللہ کے دشمن ہیں اور جو ہمارے ممالک کے اہم سرمایے ہیں مثال کے طور پر بعض ممالک کا اہم سرمایہ جو ہے پٹرول ہے اور بعض ممالک کا ہم سرمایہ روئی ہے اور بعض ممالک کا ہم سرمایہ چاول اور خوراک کی چیزیں ہیں جو اہم سرمایہ ہے اس کے اوپر اقتصادی پابندیاں اور اقتصادی کنٹرول ہوتا ہے جو عسکری طاقت ہے فضائی ہو سمندری ہو یا بری ہو یہ طاقتیں بھی وہاں موجود ہوتی ہیں مثال کے طور پر ایک بات آپ زراعت کے سامنے عرض کر دوں امریکہ کا جو سب سے بڑا فوجی بیس امریکہ کے باہر ہے وہ کہاں پر ہے پتا ہے کو قطر میں قطر میں سب سے بڑا امریکی بیس قطر کے اندر موجود ہے جزیرت اللہ میں اور خفیہ طور پر ان کی آنکھیں خصوصی طور پر سی آئی اے اور ایف بی آئی اے کی شکل میں ہماری نگرانی کر رہی ہیں اور یہ خفیہ آخیں کبھی کبھار بالکل کلم کھلا جاسوسی بھی کرتی ہیں کوئی ان کو کچھ نہیں کہہ سکتا پاکستان میں بہت زیادہ اس کی مثالیں موجود بلیک واٹر والے گوم رہے ہیں کوئی نمبر پلیٹ نہیں ہے گاڑی پر آپ تصدیق کریں میری بات کی کوئی نمبر پلیٹ نہیں ہے گاڑی بڑے بڑے لینڈ کروزر اور مرسیڈیز گاڑیوں میں گھومتے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں یہ جو تھرڈ ورلڈ ہے تیسری دنیا کے ممالک پاکستان بنگلہ دیش اس طرح کے جو ممالک ہیں یہاں پر تو وہ داداگیر ہیں دادا ہیں وہ ان کے جو چاہے کرتے ہیں کلم کھلا اور کبھی کبھار یہ لوگ مختلف قسم کے انسانی خدمات کے اداروں کی شکل میں بھی کام کرتے ہیں اور یہ بہت ہی زیادہ خطرناک ہے مثال کے طور پر پاکستان میں یہ انسانی حقوق کے نام پر کام کرنے والے ادارے ہیں بنگلہ دیش میں ڈاکٹر یونس کا ادارہ ہے یہ غریب لوگوں کے معاشرے تک گس جکے ہیں اور پھر وہاں سے جو کچھ وہ چاہتے ہیں کرتے ہیں بہت ساری مثالیں ہیں ان تمام مثالوں کے دینے کا یہاں وقت نہیں ہے صرف اتنی بات کا ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ یہ جی اوز نان گورنمنٹ آرگنائزیشن جو ہیں یہ بہت خطرناک ہیں اس لیے کہ یہ عالمی تنظیمیں ہوتی ہیں ان کے اوپر علاقائی قانون بھی لاگو نہیں ہوتا یہ مستثنی ہوتے ہیں قانون سے اللہ اکبر تو یہ ہوا میرے بھائیوں تمام عالم اسلام کے ممالک پر کفار کا عسکری قبضہ دو طریقوں سے بال واسطہ اور بلا واسطہ یا وہ خود موجود ہیں یا ان کے ایجنٹ نوکر اور مزدور موجود ہیں